جزیرہ عرب کا کیا حال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے مطابق جو مبشرات تھے جو اشارات تھے جو ارحاسات تھے جو کنایات تھے جو معشرات تھے ان پر بحث کی گئی اور اس کو ذکر کیا گیا درسن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 اور ان کی زبانوں میں بھی کسی قسم کا خلل نہ آئے اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بی بی حلیمہ جو قبیلہ بن سعد کی مرضیہ تھی دودھ پلانے والی تھی وہ ان کی نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آئی رضاعت رضا آئی اور وہ ان کو لے کر اپنی بستی سعد میں جو قبیلہ سعد پکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی وہاں لے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 تو بی علیمہ سعیا کہتی ہیں کہ میرے تو ہیںوں کے نیچ ز نکل کہ بھئی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے اور خدا نہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف كريں تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگى میرا خامن دوڑے اس کے بعد ہمارے قریب قریب کے جو رشتے دار تھے وہ دوڑے اور ہم جب دوڑے دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹہنی پكڑ كر سركاريں دو عالم مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ رنگ جو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ ہوتا. تو ہم نے جلدی سے میرے بیٹے خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے کیا ہو گیا تو؟ تو کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے بات اتنا ہے کہ میں اسے کھڑا تھا وقت نہ دو بندے آئے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 اور اسی طرح قرآن نے مس علیہ السلام کی دعا نقل کی رب شرح صدری بحل القمانی اور حضور کی دعا تھی اللہ بے عسما بارینا بشرح سدورنا تو شرح صدر تو قرآن نے خود ذکر کروایا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 اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن ابدہ ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنا ہیں اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبد الب طلب کے پوتے ہیں ابھی ابھی طالب کے بھتیجے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں آمنہ کے لال ہیں بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے ہیں تو علام نے لکھا ہے کہ وہ تقاضائے بشریت کا جو حصہ تھا اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے پساوس کا اثر ہو جائے اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا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 تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا بہت بڑا ماہر تھا رائب تھا ان باتوں کا تو میں اس کے پاس ان کو لے اور میں اپنے خاوند کو بھی لے گی تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے میں نے بتلایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب پیدا ہوئے بارہ ربیل کی رات میں کہاں پیدا ہوئے مکہ میں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 محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو تین چار سال کی عمر نہیں ہوئی تھی آپ جب بھی تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلب دادے کی مجلس پہ بیٹھ جائے اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ اور عبد المطلب کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا انہ ابنی ہزار اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے کوئی شان رکھی ہے ایسی بیٹھ جائے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص فضا ملی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 اور عبد المطلف کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا چونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت ہی خرچ ہو جاتا حاجیوں پہ خرچ ہو رہا ہے زمدم میں شاد ملا کے پلایا جا رہا ہے زمدم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے شریف کھلائی جا رہی ہے روٹی کھلائی جا رہی ہے حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے تو اتنا پیسہ کہاں سے بھی لے کے تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفارت میں بھی تربیت لیتے رہے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 یتیم فوج کبا فہدا اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو خود ٹکانا تو اس طرف ہی اچھا اگر فرض محالے ایک شاگرد قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا استاد بڑا تھا تو اس کی لیاقت اس صلاحیت استاد کی طرف جاتی ہے اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے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 ابھی حضور پاک نے چارک بے ہوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی ہو گئی اور کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریا ہو سکتی ہے لیکن میرا بدری محمد مصطفیٰ اور نہیں ہو سکتا یہ نہیں تو شرف کے خلاف چیز اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں اور دنیا چاہے کچھ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 اور امار لکھا ہے اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری ایک منڈ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی ادھر بھاگ بھاگ بھاگ جائے جائے جائے گی ادھر بھاگ جائے گی گی ادھر ادھر تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے وہ لا رہا ہے اچھا باقی جانور ہے ایک دفعہ بھاگ دیں گے چل پڑیں گے لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہیے اور اس لیے حضرت مسا علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھاگتے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 جب صبح سورج نکلا اور اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدنی جھٹے قصے سے سنے اللہ نے نیند سنی کیونکہ اللہ جب ادب سکھانے والے ہوں اللہ جب تربیت دینے والے ہوں تو پھر تربیت میں کیسے نقص آ سکے حضور پاک نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ بھائی پچھلی رات اتفاق ہے شاید نیند آ گئی آج رات تو میں بالکل نہیں سو گا آج حضور تیار ہو کے آئے لیکن کہتے ہیں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 نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جب میں ضرور جاؤں فر ابو طالب ابو طالب طالبی ہوگا چلے جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے اور کافلا تو خوم شام یعنی شام کے قریب قریب پہنچا جہاں سے شام کی ابتدار شروع ہو جاتی ہے یعنی شانیاں علامات و امارات شروع ہو جاتی ہیں تو وہاں ایک دیر دیر تھا دیر کہتے ہیں سو میں آپ جسے آپ کہیں مندر یا عیسائیوں کا گرجا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 تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے تو وہ جب ان کی بات ہوتی تو الیکشن میں ان کا مقابلہ آپس میں بھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تو وہ کہتے نا کہ خواجہ تو پیل یعنی توفیل جلدی سے کہیں تو پھر تو توفیل بنے گا اگر ایسا کہیں تو تمہارے تو نام میں فیل ہے تم نے کیا جیتنا ہے تو فیل تو اس لیے بہت چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی میں حروف سے ترجم میں بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں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 یہ تمہارا بیٹا ہے اس نے کہا میرا بیٹا ہے اس نے کہا واللہ اللہ کا زب تھا تم نے کہا میں قسم کا تم جھوٹ بول رہے تمہارا بیٹا نہیں ہے اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا اس نے کہا بات یہ ہے کہ انہوں ابنوخی میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو وہ میرا ہی بیٹا ہوا کہ سیدھی بات کروں اس کا باپ مر گیا اس نے کہا اس کا باپ مر گیا ہاں بیٹی اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اس گرامی آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے فرمایا قبل لات والعزا میں تمہیں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں حالانکہ وہ نسرانی تھے وہ نہیں لات و عزا کو مانتے لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لاتو عزا کو اس لیے قیدا ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا وہ آدمی کہتے یار چلو تمہیں اس کی قسم تو اس نے کہا تخسم کا بلّا دلزا میں تمہیں لا تو اسا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھو سچ بتاؤ حضور نے لا تخسما خبردار مجھے پھر نہ کہنا لا تو کی قسم ہو مشدل بغز ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے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 خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاد کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا تو آپ نے پھر ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا نہیں یعنی وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخ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 ان کا ایک عبد تھا خریدا ہوا غلام تھا وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور کو کو بھی مال دیا، حضور پاک کو بھی مال مال دیا دیا حضور اور کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے میسرا کہتا ہے کہ ولہ خدا کی قسم ہے میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو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 لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانا پیدا ہوئے انہوں نے کہا ایک ان میں خلیجہ تھی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان دی اور ایک ان میں بی بی تھی حضرت شعیب کی بیٹی کہ جس نے بوسا علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان دی انہوں نے کہا اللہ نے ان لڑکیوں کو ایسی ثقاوت دی تھی ایسا فہم دیا تھا ایسا مقام دیا تھا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 اور آ کر اس نے ارض کیا کہ یا محمد کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتے جوان آدمی ہو ماشاء اللہ اتنا اللہ نے تمہیں سیت دی ہے قوت دی ہے شادی کیوں نہیں کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں دولت نہیں اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو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 مال بھی ہو اور نصب بھی تین چیزیں جمع بعض عورتیں یہاں جمال تو بڑا ہوتا ہے خوبصورتی بڑی ہے لیکن خاندان اچھا نہیں بات ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بےچاری خوبصورت نہیں بات ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں خوبصورت بھی ہے خاندان بھی اچھا ہے لیکن کوئی مال نہیں کوئی آدمی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا. کہا کہ جب تین سبیں جمع ہو جائیں تو ہل تر اب تو آپ نے کہ ہاں پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی میری بھی رغبت اگر کوئی ایسی عورت تو کون من من کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تین مصیفتیں ہیں نے کہا محمد اللہ میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی کہ یہ خدیجہ وہ خدیجہ کہا کیا کہتی آئینہ خدیجہ خدیجہ کام سے شادی کرے اس کو تو بڑے بڑے صنادین تھے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 بہت سارے لوگ بلکہ بڑے اچھی خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی حضور کے بیٹوں کے نام طیب طاہر لکھ دیتے ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کا نام طیب اور طاہر نہیں تھا آپ کا پہلا بیٹا القاسم تھا دوسرا بیٹا عبداللہ تھا عبداللہ کے لقب دو تھے حضور اس کو طیب پکارتے تھے اور ماں اس کو طاہر پکارتی تھی یہ آپ کا لقب تھا نام عبداللہ تھا اور ایک بیٹا حضور کا نام ابراہیم تھا جو بھی مارے سے جو مکوکس نے حضور کو ہدیہ بھیجا تھا اس میں اس عورت سے پیدا ہوئی اور قاسم جو ہے تقریباً وہ بھی چھ سات سال کی عمر میں فوت ہو گئے عبداللہ بھی صغر سن میں فوت ہو گئے اور ابراہیم جو ہیں وہ تو ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ فوت ہو گئے اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا جنا میرے بیٹے کے لیے اللہ نے جنت میں بھی دایا کا انتظام کیا ہے وہ دو دودھ پلاتی ہے اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو شاید میرا بیٹا ابراہیم جو ہے یہ بھی اللہ کا نبی اتنی شان اور آپ کی چار بیٹیاں تھیں سیدہ فاطمہ سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام ارسوم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ سب کے سب جو ہے خدی یا پت اور اسی سے دشمنان اسلام دشمنان دین کا یہ پراپ گنڈا کہ حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی جیسے رشدی بدبخت نے لکھا تسلیمہ نسرین نے لکھا اور اسی قسم کے ملعونین جن کو اصل میں تو بغض ہیں اسلام سے اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر وہ الزام لگانے میں بہانوں کی تراش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں موقع مل جائے تو ان نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو جی ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک بھی شادی نہیں کی اور حضور پاک نے تو گیارہ شادیاں فرمائیں تو نعوذ باللہ آپ کو تو بس عورتوں کا یہ ہر وقت خیال تھا کہ جہاں گئے شادی کر لی جہاں گئے شادی کر لی تو یہ ایک الزام ہے جس کی کوئی حق ہے خود اندازہ فرمائیں کہ آپ کے بچے کی عمر اگر پچیس سال ہو تو آپ اس کے لیے چالیس سال کی بیوی نہیں ڈھونڈتے اور خاص طور پہ آپ تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار ہیں آپ دیکھ لیں کہ سرزمین مکہ کی گرمی ہو تو چالیس سال کی عمر کے بعد عورت میں رہتا کون سی جوانی رہتی چلو ٹھنڈے علاقے کی عورتیں تو پھر بھی بیچاری کچھ لمبی زندگی گزار لیں گی لیکن سرزمین مکہ کی گرمی ہو اور یہاں پہ کھجور کی ادا ہو تو چالیس سال کے بعد عورت میں باقی کیا رہ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے لیے محد شابانی جذبے سے شادی کی جائے پھر آج کواری لڑکی سے شادی کرے اور حضور نے تو جب تک بی پی خدیجہ زندہ رہی پچیس سال تک اور کوئی شادی نہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال زوجہ کی عمر چالیس سال اور حضور پھر پچاس سال کی عمر پہ, پہ پہنچ گئے اور آپ نے کوئی شادی نہیں کی تو جو جوانی کا حصہ تھا حضور کا وہ تو سارا بی بی خدیجہ کے ساتھ گزر گیا جس جی سے ثابت ہوا کہ حضور کی کوئی شادی جو تھی دراصل وہ اپنے منشے سے نہیں تھی بلکہ یہاں بھی میرے اللہ کی نگرانی تھی اور اللہ کے فیصلے تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں شادی ہوئی بی بی عائشہ سے بعد میں شب شادی ہوئی بی بی صفیہ سے بی بی ام سلمہ سے وہ بھی بوڑھی عورت تھی بی, بی سودہ سے وہ بھی بوڑھی عورت تھی بی بی صفیہ سے کیوں ہوئی کہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی سب لوگوں نے کہا کہ حضور سردار کی بیٹی اچھا ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو دینا ہے باندھی بنا کے تو بہتر ہے اپنی باندھی بنا لیں تاکہ کچھ تم سرداروں کی عزت ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پہ شادی کی اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نبی کے اٹھنے پہ سونے پہ بھی اللہ کا پہرہ ہو اس پیغمبر کی شادیاں منشاء خداوندی کے بغیر کبھی ہو سکتی یہی وجہ تھی کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی منافقین تہمت لگا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا واقعہ ہے قرآن میں بھی موجود ہے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے کہ بی عائشہ بی پہ تہمت لگا دی گئی ہے میں اس کا کیا کروں بی, بی عائشہ کو چھوڑ دوں طلاق دے دوں کیا حل کروں تو حضرت عمر نے کہا حضور کہ آپ کا داخلی معاملہ ہے اس میں حق نہیں ہے دخل دینے کا لیکن اگر آپ رائے لیتے ہیں تو مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ سے ایک دو باتیں پوچھ لوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے حضور نے فرمایا کہ نہیں تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بی بی عائشہ سے جو شادی ہے یہ آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خداوندی سے حضور نے فرمایا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے وہ تو جی اس کی تصویر میں کر بھی میرے پاس آئے تھے یہ تو اللہ کا حکم ہے اس نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی ایک غلط لڑکی ڈھونڈ لی اللہ نے آپ کے لیے یہ تو پھر اللہ میں نقص ہوا اور اللہ تو ہر نقش پاک ہے اور اس کے بعد نے کہا حضور میں حضرت ایک دوسرا سوال بتانے پھر آپ کی مرضی جو فیصلہ کریں آپ کے بدن مبارک پر یہ اڑتی ہوئی مکھی جو ہے گندی ہے بیٹھتی ہے حضور فرمایا کہ نہیں کہا حضور آپ پر اللہ گندی مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے دے بسر یان رسول اللہ حضور کا چہرہ کھل تم نے فرمایا عمر تمہاری رائے بڑی عجیب ہے اور گھر پہنچی اور اللہ کا قرآن نازر ہو گیا ابھی بھی عائشہ کی صفائی میں تو اس لیے میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف سیرت رسول کے اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئیں کب ہوئیں کیا عمر تھی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جس کو دشمنوں نے حضور پر اعتراض کا ذریعہ بنا اللہ دبارک و تعالی آپ کو مجھے حضور کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے اللہ عمص علیہ سیدنا محمد اللہ علیہ سیدنا محمد